وَإذا خطلَ المُحر مصداً او دل عليهْه منن قطلَهُ ف عليهلَهِ الجذااء سَاء في ذِق العامد والنااس والمُبَد ول العد والجذااء وَند بي حني فَبي يصففرحمَهُم الله تععالى أنْ ي قوم الصد في المطان الذي قطلَله فيِيه او في أقرب الموااضع منهُ باب ال چل رہا ہے بھئی حج کے اندر کوئی احرام کے منافی فیل کرنا یا حرم کے منافی کوئی فیل کرنا یہ جنایت کہلاتا ہے اور اس پر جو کفارہ آتا ہے اس کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں اسی طرح حج میں اگر واجب وغیرہ چھوٹ جائے کن تو اس صورت میں بھی دم واجب آتا ہے جی تو یہ چیزیں صاحب قدوری بیان فرما رہے بھائی بھائی یاد رکھی حالت احرام کے اندر بھائی شکار کرنا منع ہے بھائی بحری شکار یعنی سمندری شکار وہ تو جائز ہے لیکن خشکی کا شکار اس کی اجازت نہیں ہے بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخلس فید و انتم حرم بھائی شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو حالت احرام میں ہو گئی اور جی جبکہ بحری شکار حلال ہے بھائی اللہ تعالی فرماتے ہیں اوہ لم فی الد تمہارے لیے بحری شکار کیا کر دیا گیا ہے حلال کر دیا گیا ہے تو یاد رکھیے شکار کرنا بھی منع ہے شکار پر رہنمائی کرنا شکار کے بارے میں بتلانا یہ بھی منع ہے بھائی یہ بھی منع ہے بھائی اور شیفین رحیم محملہ فرماتے ہیں کہ اگر محرم کو شکار کر لے یا شکار پر اس نے رہنمائی کی کسی دوسرے حلال شخص کو بدلایا جو حالت حرام میں نہیں ہے اور اس نے اس جانور کو شکار کر لیا تو اس صورت میں اس محرم پر جزا آئے گی بھائی کیا آئے گی جزا آئے گی بئی اور کتنی جزہ کہتے ہیں بھائی اس جگہ پر اس مقام پر قیمت لگوائی جائے گی پتہ کروایا جائے گا اس جانور کے شکار کی کتنی قیمت ہے بھائی وہ قیمت بطور کفارے کے دینی ہوگی بھائی کفارے کے مثلا اگر ایسی جگہ جہاں قریب بستی ہے پھر تو وہاں قریب بستی سے پتہ کیا جائے گا اس قسم کے شکار کی کتنی قیمت ہے بھائی اور اگر جنگل میں ہے تو پھر دو عادل آدمیوں کے ذریعے اس کی قیمت لگوا دی جائے گی بھائی دو عادل آدمی قابل اعتماد آدمیوں کے ذریعے کیا کر لی جائے گی اس کی قیمت لگوا لی جائے گی تو کہتے ہیں وہی دا قطل محرم اس قید اود جب قتل کر دے محرم شکار کو اودلہ علیہ یا رہنمائی کرے اس شکار پر کس کی رہنمائی کرے بھائی من قاتلہ ہو اس شخص کی جس نے اسے قتل کر دیا پھر جو اسے پھر آج کیا کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے سمجھ صرف رہنمائی کی اور وہ قتل نہ کر سکا پھر نہیں ہے بھائی سمجھ پھر جزا نہیں ہے اور اس تو کہتے ہیں اُدَلَّ عَلَيْهِ مَن قَتَلَهُ یا دلالت کی رہنمائی کی اس شکار پر اس شخص کی جس نے اسے قتل کر دیا فَعَلَيْهِ الْجَزَا تو اس پر جزا ہے اس کی سواء ان کی ذالک العامد والناسی والمبتدئو والعائد برابر ہے اس کے اندر جان بوجھ کر کرنے والا والناسی اور بھول کر کرنے والا والمبتدئو اور پہلی مرتبہ کرنے والا والعائد اور دوسری مرتبہ کرنے والا ایک کمانا لوٹنے والا یعنی دوبارہ کرنے والا پہلی مرتبہ شکار کر رہا ہے یا دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ رہنمائی کر رہا یا دوسری مرتبہ بھائی جان بوج کر کر رہا یا بھولے سے کر رہا سب کا یہی حکم ہے تو جزا کیا ہے کہتے ہیں ولجزا عند ابي حنيف و ابي يوسف رحمهم الله تعالى ان يقوم الصياد في المكان الذي قتله فيه جزا جو ہے شیخین رحیم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے گی شکار کی اس جگہ کے اندر جہاں پر قتل کیا ہے اسے جس جگہ میں اس شکار کو کیا کیا ہے فی ہی اس جگہ میں بھائی جس جگہ میں قتل کیا وہاں اس کی قیمت لگوائی جائے گی اور اقرب ال مواز یا اس کے جو قریب ترین جگہ ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی جو قریب ترین کوئی بستی شہر وغیرہ وہاں سے قیمت لگوائی جائے گی انکان فی بین یوکوا دن بریا مانا نا اس میں راہ مشدد پڑھنا بھائی اس کا مادہ برن ہے برن خشکی کو کہتے ہیں برون سمجھ میں آیا بھائی بریہ اگر راہ تقفیف کے ساتھ ہو تو اس کا مانا مخلوق کے ہوتا ہے اور رام مشدد ہو تو پھر اس کا معنی جنگل اور صحرا کے ہیں بھائی اچھا بھائی اگر شکار کیا کہیں جنگل میں یا صحرا میں جا قریب کوئی بستی نہیں ہے اب کیا کیا جائے تو کہتے ہیں یو قو زوا عادرین اگر جنگل میں تھا تو اس کی قیمت لگائیں گے دو عادل آدمی یعنی قابل اعتماد آدمی سما مخیر قیمتی پھر اس محرم کو اختیار ہے قیمت کے اندر ان شا اب تا اب ہدین ان بلاغت قیمت پھر اس کو اختیار ہے اس کی قیمت میں کہ اگر چاہے تو خرید لے اس قیمت کے ذریعے کسی حدی کو کسی قربانی کے جانور کو پس اسے ذبح کرے اگر پہنچتی ہو اس کی قیمت حدی تک بھائی سمجھ میں آیا بھائی حدی تک اس کی قیمت پہنچتی ہو بھائی ہدین و ہدی دونوں طرح پڑھنا درست ہے بھائی ہو ان شاشترا بہا تعمن اور اگر چاہے تو اس کے ذریعے غلہ خرید لے گندم خرید لے نصف من اوسا أو اور چاہے تو اس کے ذریعے گندم خرید لے یا غلہ خرید لے پسدہ کرے اس کا ہر مسکین پر نس سے سا گندم میں سے یا ایک ساخ کھجور میں سے یا ایک ساخ جو میں سے بھی صورت سمجھ میں آگئی بھائی تو جتنے پیسے بنتے ہیں اس اس قیمت کے کے کے بدلے اگر اس کے سے بکری وغیرہ لی جا سکتی ہے بکری یا بھیڑ تو بکری یا یا بھیڑ بھیڑ تو خرید کر اسے اس کیا کر دے قربانی کر دے اور چاہے تو اس کے ذریعے کیا کر دے گلا خرید کر مسکینوں میں تقسیم کر دے اگر گندم خریدی ہے ہر مسکین کو نصف سا دے دے اور اگر کھجور یا جو خریدی ہے تو اس کے کی لیے کیا کرے ہر فقیر کو ایک سا کھجور ایک سا جو دے دے ان شا افواہ یومنکل شیری یوم اور اگر چاہے تو روزہ رکھے ہر نصف سا گندم کے ہر سا گندم کے بدلے روزہ رکھے یومن ایک دن کا وَانْ كُلِّ مِن اور ہر جو کے, ایک ساعت کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے بھائی غلے باقی بچ گیا غلے میں سے من سے کام بچا بھائی بھائی تقسیم کیا غلہ خرید لیا وہ تقسیم کر رہا ہے باقی تقسیم کر دیا تھوڑا سا بچ گیا جو نسو ساخ سے کم ہے تو کہتے اختیار ہے ان شاء تصدہ بھی چاہے تو اس کو سرقہ کر دے وہ ان شاء اللہ سامان کا ملا اور چاہے تو اس کے بدلے کیا کر لے جس سے ایک دن کا اس کے بجائے ایک دن کا پورا روزہ رکھ لے پورے دن کا سمجھ میں ہے پورے دن کا کیونکہ دن سے تو کم ہوتا نہیں روزہ بھائی وقال محمد رحمہ اللہ قیدیر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ جس شکار کا مثل ممکن ہے اس میں اس کا مثل واجب ہوگا اور جس کا مثل نہیں ہے اس کے پھر کیا جائے گا اس میں پھر قیمت وغیرہ کی طرف جائیں گے تو قال محمد امام رحم اللہ فرماتے ہیں فی نظیر واجب ہے شکار کے اندر اس کا مثل فی ما اس شکار کے اندر لہو نظیر جس کا مثل بھی ہو گئی مثل ممکن ہو تو کیا کیا جائے گا مثل اگر مثل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا دی جائے گی قیمت بھائی تو دیکھیے کیسے مثلا دیکھیے بھائی ہرن شکار کیا ہرن کے مثل کیا چیز ہے بھائی بکری ہے بھیڑ ہے وہ دے دے گا سمجھ میں آئے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں خوفیز وب یہ شاتون کے اندر جو ہے وب یون کو کہتے ہیں بھائی ہرن کے اندر بھائی شاتون کیا ہے ایک بھیڑ بکری بھائی بھیڑ یا بکری شات میں نے بتایا بھیڑ اور بکری دونوں پر بولا جاتا ہے پھر زب زب کہتے ہیں بھئی لگڑ بگڑ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے جی نام سنا یا نہیں سنا ہاں لگڑ بگڑ بھائی یہ بھیڑیے جیسا ایک خونخار درندہ ہے بھئی سمجھ میں آیا لگڑ بگڑ کہتے ہیں بھئی تو اور اسی طرح یہ بجو کو بھی کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں وفیل زب ویشات ان لگڑ کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے وفیل ارنبی ارنب کہتے ہیں خرگوش کو بھائی خرگوش میں اگر خرگوش شکار کر لیا تو اس کا مثل کہتے ہیں عناق ہے بھائی عناق یاد رکھو بکری کا معنس بچہ پہلے سال میں عناق کہلاتا ہے بکری کا مونس بچہ پہلے سال کے اندر کیا کہلاتا ہے آنا کہلاتا ہے اور اگر مذکر ہو تو پھر یہ جد کہلاتا ہے جد یون یعنی ابھی پہلا سال اس کا پورا نہ ہوا ہوگئی تو اسے کیا کہیں گے مذکر ہو تو جد یون مونس ہو تو آنا کہیں گے تو کہتے ہیں وفیل ارنبی آنا خن تو ارنب خرگوش کے اندر آنا خون کیا آئے گا خرگوش میں کیا ہے بکری کا ایک سال پورا ہونے سے پہلے پہلے کا مونس بچہ وفیل نآمتی بدانا اور شتر مرغ میں بدانا ہے مولانا شتر مرغ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس میں کیا کرے گا اونٹ اونٹ یا گائے وغیرہ و گائے بیل بھائی ایک چوہے کی کوئی خاص قسم ہے جس کے اگلے پاؤں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پچھلے پاؤں لمبے ہوتے ہیں یہ خاص چوہا ہے تو یہ یاربوا کے اندر جفرات آئے گا بھائی جفرا کہتے ہیں بکری کا بچہ جب کہ ابھی اس کے چار ماہ تک کے اندر بھائی چار ماہ کے اندر اندر ہو اس کی عمر تو یہ کیا کہلاتا ہے جفرن کہفرۃن بھائی تو یہ اربو کے اندر جفرا آئے گا ومن جا رہا فیدن او نتفا شاہ اور جس نے شکار کو زخمی کیا او تفا شہ بھائی ایک آدمی ہے اس نے شکار کیا لیکن شکار کو مارا نہیں زخمی کر دیا صرف او کاٹ دیا مارا نہیں ہے شکار کو لیکن کیا, کیا؟ اس کو زخمی کر دیا شکار کی کوشش کی لیکن وہ صرف زخمی ہوا یا صرف اس کے بال اکھاڑ سکا یا صرف اس کا کوئی عضو کٹ گیا تو زمینہ ماں نقص من قیمتی تو زمین ہوگا وہ جو اس نے کم کیا اس کی قیمت میں سے اس کی قیمت میں جتنی کمی آئی اس کی وجہ سے اتنے کا زمان اس پر آئے گا بھائی اب وہ کیا کرے گا صدقہ کرے گا انفا ریشائن اور اگر اکھاڑے اس نے پرندے کے پر اوقات قوا فیرین یا اس نے شکار کے پاؤں کاٹ ڈالے فخارا جب ہی من حذ امتناز فال ہی قیمت کا بس اس کے ذریعے وہ شکار حیث امتناس نکل گیا فال ہی قیمت تو اس پر اس شکار کی قیمت ہے کامل اس حال میں کی قیمت کیا ہوگی کامل یعنی پورے شکار کی قیمت اس پر آئے گی حیز کا معنی ہے جگہ جگہ امتنا کا معنی باز رہنا رکنا معنی اس کا یہ ہے یعنی شکار قابو میں آنے کے قابل ہو جائے تو ہم کہیں گے وہ حیز ہے امتنا سے نکل گیا بھئی آپ جنگل میں جا رہے ہیں ہیران وغیرہ اور چیزیں آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں بغیر قیلے پہ پکڑ سکتے ہیں نہیں بغیر قیلے کے نہیں یعنی وہ قابو میں آنے والا نہیں قابو میں آنے والا نہیں تو وہ حیثیت امتناع میں ہے یعنی ممتنے ہونے کی جگہ میں ہے قابو میں آنے والا مم. نہیں لیکن اگر اس نے کیا کیا اس کے پھینکا یا گولی چلائی اس کی ٹانگ توڑ دی بھائی اور اب وہ آرام سے قابو میں آ جاتا ہے بھاگا ہی نہیں جاتا اس سے بھائی یا پرندے کے پر اس نے اکھاڑ دیے بھائی تو اب اڑنے کے قابل ہی نہیں آرام سے جو جاتا اسے آرام سے جا کر پکڑ سکتا ہے بھائی کسی ہیلے کی ضرورت نہیں ہے تو معلوم ہوا اس نے اسے حیز امتنا سے نکال دیا یعنی پہلے قابو میں آنے والا نہیں تھا اب یہ کیا ہے؟ قابو میں آنے والا آرام سے بغیر کسی کے کوئی کو پکڑ سکتا ہے تو بھائی اب اس پر اس کی پوری قیمت آئے گی سورج سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فقارا جبینا پس نکل گیا وہ پرندہ امتنا کی جگہ سے یعنی ممتن ہونے کی جگہ سے ہی قیمتو تو اس ہی اس قیمت ہے پوری وہ من کا و ہی قیمتو ہو اور ہی قیمت توڑ دیا شکار کے انڈوں کو تو اس پر اس کی قیمت ہے سمجھ میں آیا بھائی حالت حرام میں ہے بھائی سمجھ میں آیا میں نے بتلایا حج خشک و محبت کا مظہر ہے اس میں جب انسان عاشق سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو اسے ہر محبوب کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے کسی چیز کو کسی بھی درجے میں تکلیف نہیں دینی چاہیے اور اگر یہ تکلیف دیتا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا بھائی تو اگر انڈے توڑ دیے پر شکار کے تو اس پر ان کی قیمت ہے وہ صدقہ کرے گا فائن خارا جمین الرخ میں تن پالے ہی قیمت اور اگر نکلا انڈے میں سے کوئی چوزا بھائی فرخن چوزے کو کہتے ہیں یعنی پرندے کا بچہ جس پرندے کا بھی انڈا توڑا اور تن کیسا بچہ مردہ بچہ اس میں سے اس کا مردہ بچہ نکلا پالے ہی قیمت تو اس پر اس کی قیمت ہے اس حال میں کہ وہ زندہ ہو یعنی زندہ اس پرندے کی زندہ چوزے کی قیمت دینا پڑے گی ولی سفی قتل غور آخر فارتی ول کل بل آخوری جزا ان اور نہیں ہے فی قتل غورا بھی کوے کو ہادا کو ان یہ کہتے ہیں چیل کو بھائی چیل چیل جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی ہاں یہاں تو بڑی ہوتی ہیں بھائی و زب کہتے ہیں بھیڑیے کو بھائی ویا خیا کہتے ہیں سانپ کو بھائی آقرب کہتے ہیں بچھو کو بھائی بچھو فارہ چوہے کو بھائی عام چوہا جو ہے فارہ سمجھ رہے ہیں اوپر جو آیا یار وہ تھا وہ جنگلی چوہا ہے خاص قسم کا عام چوہے کے حکم اب آ رہا ہے ولکل بل آخور کلب <عَخُور> کہتے ہیں کاٹ کھانے والا کتا بھائی کاٹنے والا کتا بھائی کاٹنے والا کتا, کتا. مانی لکھ لیے بھائی اچھا بھئی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحَدَاتِ وَالزِعِبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْقَلْبِ الْعَقُورِ جَزَاؤن اور نہیں ہے اور نہیں ہے کوے کے قتل میں اور چیل کے قتل میں اور بھیڑیے کے قتل میں اور سانت بچھو چوہے اور کاٹنے والے کتے کے قتل میں جزاؤن ان میں جزاؤن نہیں ہے بھئی ان کو اگر کسی نے مار بھی دیا تو اس پر کوئی جزا نہیں آئے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی کوئی جزا نہیں ہے حدیث میں ان کا ذکر آیا تھا حدیث میں استثناء آیا ان کا ان کو کاٹنے پر کوئی سزا نہیں ہے بھائی ولی شفیقت باض اول براغی سیول قرادی شی ان <عَن> اور نہیں ہے باود کہتے ہیں مچھر کو مچھر بھائی باس براغیز جمع ہے برغوس کی پسو کو کہتے ہیں بھائی پسو قراد قوراد قوراد بھائی خورد کو اردو میں کہتے ہیں بھائی چچڑی چچڑی جیسے انسانوں میں جوں وغیرہ ہے جو ہے انسان میں اسی طرح جانور کے بدن پر چپکا رہنے والا یہ کوئی چھوٹا سا کیڑا ہے بھائی اسی کی طرح بھائی قراد کہتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں ولی سفی قتل بہ جاغی اول خورادی اور نہیں ہے مچھر پسو اور چچڑی کے قتل میں کوئی چیز ان میں بھی کوئی جزا نہیں وہ من قتل کم لتن تصدا قبیماشا اور جس نے قتل کر دیا جون کو جی جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھائی تو جون کے جدر کے بھائی ومن اور جس نے کیا کیا جون کو قتل کر دیا تو شاء تو صدقہ کرے جو وہ چاہے جو چاہے صدقہ کر دے معمولی تھا بھائی ابھی تک صدقے کے میں نے بتلایا تھا جہاں صدقے کی بات آئے تو کیا مراد ہے اس سے گندم یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو لیکن ان نے جو چاہے کر دے تھوڑا معمولی سا کر دے بھائی ایک مٹھی گندمی صدقہ کر دی یہ بھی کافی ہے بھائی یا روٹی کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دیا یہ بھی کافی ہے وہ من قتل جراد بما چاہ اور جس نے ٹڈی کو قتل کر دیا تو صدقہ کرے جو چاہے وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَتٍ اور ایک حجور یہ ٹڈڈی سے بہتر ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بھئی حلیفہ راشد بھئی سمجھ میں حج کے لئے لوگ ان کے پاس فائل پوچھنے کے لئے آتے بھئی تو ٹڈی میں نے مار دی اب اس کا کیا حکم ہے تو فرمایا بھائی صدقہ کرو وہ تم راتم خیرمین ایک ہجور بھی ٹڈی سے بہتر ہے وہی چاہے صدقہ کرو کافی ہے بھائی مانا یہ سمجھ میں آیا بھائی تو یہ تم راتم من امین یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خال ہے بھائی تو اس کو بھی صاحب قدوری نے نقل کر دیا بھائی ٹڈی جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی جی ٹڈی بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں اس کو ملک کہتے ہیں ملک بھائی فارسی میں بھی شاید ملک کہتے ہیں غالباً بھائی بھائی وہ چھوٹے سے ہوتا ہے اچھلتا ہے بھائی اچھل اچھل کر چلتا ہے ماں لایو کلو لخم ہو اور جس نے قتل کر دیا ایسی چیز کو لایو کلو لَحْمُهُ ہو کہ اس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا بھئی وہ کیا چیز ہے ماں سے کیا مراد ہے صاحب قدوری نے کیا فرمایا وَمَن قَتَلَ ماں جس نے قتل کر دیا ماں ایسی چیز کو لا یو کلخم کہ اس کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا مین بیان آ گیا اس ما کا بھائی اس طرح کبھی کبار کیا جاتا ہے ما کے ساتھ چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے اس میں ابہام ہوتا ہے پھر آگے مین کے ذریعے اس ابہام کو دور کر کے بتلا دیا جاتا ہے کہ اس ماں سے کیا مراد ہے تو یہاں بھی مین بیانی آیا اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں مینت سب ایقویحا <وَنَخْوِحَا> یعنی کہ درندے اور اس جیسے کوئی چیز بھائی فال جزا تو اس پر جزا ہے بھئی. اس پر کیا ہے <سؤال> تو جس نے قتل کر دیا مالا ایسی چیز کو جس کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا مین سبا ایوانق <وَنَخْوِحَا> یعنی کہ درندے اور اس جیسی چیز فال ہل جزا تو اس پر جزا ہے مثلا شیت چیتا وغیرہ ہلاک کر دیتا ہے تو اس اسی جزا دینی پڑے گی وَلَا قیمتی ہاں شاتون اور تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کی قیمت کے ساتھ شاتن بکری پر بھائی بکری سے قیمت زیادہ بھی بن رہی ہو پھر بھی کیا دے دیں گے بکری دے دیں گے وہ انفال سب والا محرم اور اگر حملہ کر دیا درندے نے محرم پر فقت لَهُ پس محرم نے اس درندے کو قتل کر دیا فلا علی تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں بھائی اس محرم پر کوئی جزا نہیں ہے بھائی درندے نے حملہ کیا تھا ہاں خود تو یہ اس کے پیچھے نہیں پڑا وہ اس پر حملہ آور ہے اب جان بچانا تو ضروری ہے بھائی محرم فقت الجا اور اگر مجبور ہوا محرم محرین علاق میل کس چیز کی طرف شکار کا گوشت کھانے کی طرف اگر مجبور ہو گیا محرم پس اس اس نے شکار کو قتل کر دیا پال الجزا تو اس پر کیا ہے جزا واجب ہے بھائی محرم مجبور ہو گیا بھائی کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی بھوک جنگل میں جا رہا ہے بےتاب ہوا بھوک سے اب مجبور ہو گیا کیا کرنا پڑے گا شکار کرنا پڑا اسے تو اب شکار کرنا پڑا حالت مجبوری میں पड़ेगी دینا پڑے گی بھائی ولا باسبی محری مشاط اول بخار بکل بکل کس کری اور کوئی حارج نہیں ہے کہ ذبا کریں محرم بھیڑ بکری کو ول بکرا یا گائے بیل وغیرہ کو ول بیرا اور اونٹ کو بد بجاجا اور, اور مرغی کو ولبت کسکریہ اور بطے کسکری کو بط بطخ کو کہتے ہیں ہمارا نام بط عربی میں بطخ کو کہتے ہیں کسکری یہ کسکر بغداد کے قریب کوئی جگہ تھی وہاں کوئی بسیں ہوں گی وہاں کی اس نام سے مشہور ہوں گی بھائی مراد یہ ہے پالتو بسیں بھائی جو یعنی جو گھروں میں رہتی ہیں کچھ وہ ہیں جو پالتو نہیں ہیں پانی کے پرندے مثلا مرغا بھی ہے یا اور اس قسم کی چیزیں تو وہ تو پالتو نہیں ہے بھائی وہ شکار میں داخل ہو جائیں گی اور جو یہ جو چیزیں ہیں بھائی بھیڑ بکری ہے گائے بیل ہے اونٹ اور مرغی وغیرہ یہ تو پالتو جانوروں میں سے ہیں لہذا ان کے ذبا کی اجازت ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ذبح کرے مہرین بھیڑ بکری کو اور گائے بیل کو اور اونٹ کو دجا یا اور مرغی کو والبطل یا اور کسکری بطخ کو وہ قَتَلَ حَمَامًا خمام مسرول اوزم مستان حسن بال اور اگر قتل کر دیا اس نے حمام مسرول مسرول مسرول کہتے ہیں شلوار پہنایا ہوا بھائی جس کو ش... جس نے شلوار پہنی ہے بھائی اور حمام کہتے ہیں کبوتر کو بھائی سمجھا مستربل سیروالا سے سیروال عربی میں شلوار کو کہتے ہیں بھائی شلوار پاجامہ تو یہ جو کبوتر ہے یہ خاص نوب ہے جس کے پاؤں پر پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھے یا نہیں بھائی بعض کبوتروں کے پاؤں پر بھی کیا ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بھائی غالباً شاید لکا کبوتر کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی لکا کبوتر بار المرومی نام یہی ہے یا کیا تو وہ جس کے پر پاؤں پر پر ہوتے ہیں تو جس نے قتل کر دیا حماماً مسرولاً ایسے کبوتر کو جس کے پیروں پر پر ہوں اوزبیم مستان حسن یا ایسے ہرن کو مستان جو مانوس ہے جو کیا ہے یعنی پالتو ہرن بھائی کسی نے پالا ہوا ہے اس کو قتل کر دیا جزا تو اس پر کیا ہے جزا بھائی پالتو بھی ہو جائے ہیرن پھر بھی اس کے وہ کس میں سے شمار ہے شکار میں سے شمار ہوگا وہ انصب احل محرم اور اگر ذبا کیا محرم شخص نے شکار کو بھائی یہ اوپر والے جانوروں کی ذبا کی تو اجازت تھی لیکن اگر شکار کو ذبا کرتا ہے میں تم لایا ہلو اکلوہا تو اس کا ذبا کیا ہوا جو ہے مردار ہے لایا ہلو اکلوہا حلال نہیں ہے اس کا کھانا محرن نے اگر شکار ذبا کیا شکار کیا کسی اور نے اور اس نے اس کو ذبا کیا کہتے ہیں حرام ہو گیا مردار ہو گیا بھائی اس کو اجازت نہیں بھائی ولا باسبیاں پھول محرم الخم محرم کے پاس کوئی شکار کا گوشت لے کر آیا بھائی شکار کا گوشت بھائی کیا اب یہ اس میں سے کھا سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اس میں سے کھا سکتا ہے بشرتے کے بشرتے کے اس نے اس شکار پر دلالت نہ کی ہو رہنمائی نہ کی ہو بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس نے نہ بتلایا اور شکار کرنے والے کو کہ وہ شکار سامنے ہے بھائی پکڑو اس کو اور نہ ہی اس کا حکم دیا اس نے شکار کا بھائی تو کہتے ہیں ولابا سب کل الحرم الحمد سیدین اور کوئی حرج نہیں ہے کہ خال محرم شخص شکار کے گوشت کو ایسے شکار کے گوشت کو اسپاد جسے کس نے شکار کیا ہے ایک حلال نے یعنی غیر محرم شخص نے اسے شکار کیا ہے اور اسے کیا کیا ہے اسے حلال نے ذبح کیا ہے ایزالم ید اللہ محرم والے جبکہ رہنمائی نہیں کی تھی محرم نے اس پر ولا امرا ہو اور نہ ہی اسے حکم دیا تھا اس کے شکار کرنے کا بھی خود بھی شکار نہیں کیا خود ذبح بھی نہیں کیا رہنمائی بھی نہیں کی تھی حکم بھی نہیں دیا تھا تو اب اس کے لیے یہ شکار کھانا جائز ہے کوئی اور شکار کر کے لے آئے ہلال الجا اور حرام کے شکار میں جب اسے ذبح کر دے کوئی حلال شخص الجزا ہو تو اس میں جزا ہے یعنی جزا واجب ہوگی اس میں بھائی بھائی حرام کے اندر بھائی حرام بھائی حرمت کا مقام ہے بھائی بیت اللہ واقع ہے اس کے قرب و جوار علاقے کے کے علاقے اندر شکار بھی ممنوع کر دیا گیا کہ یہ یہاں یہاں اللہ کا گھر ہے یہاں جانور بھی مامون ہے بھائی ان کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا جائز نہیں حتیٰ کہ جو شخص حالت حرام میں نہ ہو اس کے لیے بھی وہاں شکار کھیلنا جائز نہیں ہے بھائی تو آپ حرم کے اندر ایک شکار کیا اور اسے کس نے شکار کیا اور ذبح کیا ہے ایک حلال نے وہ شخص جو حالت حرام میں نہیں تھا غیر محرم نے حلال آدمی نے اس کو شکار کیا ہے ذبح کیا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی اس میں الجزا کیا واجب ہوگی جزا واجب ہوگی بھائی قیمت دینی پڑے گی ان قط حشیش الحرمی اوشا جا رہی لئی سبھی مملوکن اور اگر کاٹا حرم کی گھاس کو حشیش کہتے ہیں گھاس بھائی اگر حرم کی گھاس کاٹی اوشا جا یا حرم کے درخت کو کاٹا ایسا درخت الزی لئی سبھی مملوکن جو کسی کا مملوک نہیں مملوک ہے اپنا درخت ہے پھر تو ٹھیک ہے بھائی کاٹ سکتے ہیں جو کسی کا مملوک نہیں ولا ہوا ما اور نہ وہ ان درختوں میں سے ہے یوم بھی تو جسے لوگ اگاتے ہیں لوگ بوتے ہیں بھائی لوگ لگاتے ہیں بھائی ان درختوں میں سے بھی نہیں ہے اگر ان درختوں میں سے ہے جسے لوگ بوتے ہیں خود بخود نہیں اگتا تو پھر اس کے بھی کاٹنے میں کوئی حرج نہیں سورج سمجھ میں آ تو دو شرطیں لگائی بھائی جو مملوک بھی نہ ہو اور اسے لوگ بھی نہ اگاتے ہوں سمجھ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اب اس درخت کو کاٹا تو پھر اس پر اس کی قیمت توا ہوگی اور دونوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوئی دو شرطیں مملوک بھی نہ ہو مالانا اور اسے لوگ بھی نہ اگاتے ہوں لہذا اگر مملوک تھا مملوک تھا اگرچہ لوگ اس کو ایسے درخت کو اگاتے نہیں پھر بھی اس کے کاٹنے سے جزا نہیں کیونکہ مملوک درخت ہے کسی کا ہے اپنا ہے اور اگر مملوک تو نہیں ہے لیکن ایسا درخت ہے کہ جسے لوگ اگاتے ہیں تو پہلی شرط تو نہیں پوری ہوئی دوسری پوری ہو گئی میں نے تو کہا تھا دونوں پوری ہوں گی تو پھر اس درخت کا کاٹنا کیا ہو جائے گا حرام ہے ممنوع ہے مالانا دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے اسی طرح گھاس بھی مانونا لیکن گھاس اگر خشک ہو خشک ہو چکی ہے پھر اجازت ہے پھر کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں فال تو اس شخص پر اس کی قیمت ہے وہ کل شہین فالح القارین مذہنا ہی دمن فال ہی دمان اور ہر وہ چیز جسے قارن کرتا ہے ہر وہ چیز جسے کون کرتا ہے قارن یعنی حج قران کرنے والا میما ان چیزوں میں سے زکارنا جو ہم نے ذکر کی جو ہم نے ذکر کی کہ انفی ان علی المفرد دمان کہ اس میں حج افراد کرنے والے پر کیا آئے گا دم پیچھے جتنی چیزیں ذکر ہوئی مفرید کے احکام تھے جن میں ایک دم آتا تھا تو فال ہی دمان تو قاری پر بھائی کیا آئے گا دو دم آئیں گے بھائی بھائی دو دم کیوں آئیں گے اس پر بھائی قارن کس کو کہتے تھے جو حج اور عمرے کی اکٹھے نیت کرتا تھا اکٹھا احرام تو اس کا احرام حج کا بھی ہے اور احرام عمرے کا بھی ہے تو حج کے احرام کی وجہ سے بھی چیزوں کا یہ چیزیں حرام تھیں عمرے کے احرام کی وجہ سے بھی یہ چیزیں حرام تھیں تو یہ حرام دو کے قائم مقام ہے اور عمرے کے احرام سے بھی میں بھی دم آتا تھا ان چیزوں میں یا حج کے حیران سے بھی ان سے کیا ہوتا تھا دم آتا تھا تو یہاں دونوں کا ایسے کریں گے آپ اس پر کتنے دم آ جائیں گے دو دم آ جائیں گے تو کہتے ہیں ہی دمانی و کلو شہ ان فالہ القارین ماضا اور ہر ایسی چیز جسے قارن کرے ان چیزوں میں سے جس میں ہم نے ذکر کیا کہ ان میں مفرد پر دم ہے تو قارن پر اس میں دو دم ہیں دم ان لے جتی ہی وہ دم ان ہی ایک دم اس کے حج کا ہے و دم ان لے عمرتی ہی اور ایک دم اس کے عمرے کا ہے اللہ یتجاوز المیقات من غیر احرام ثم یحرم بالعمرت والحج فیلزمہ دم واحد ہاں <تصفح> ایک صورت میں اس پر ایک ہی دم آئے گا وہ کیا صورت ہے وہ صورت یہ مولانا کہ بھئی اس قارن پر کیا ضروری تھا کہ میقات سے پہلے میقات سے پہلے کیا کر لے احرام آفاقی کے لئے کیا ضروری ہے <تصفح> <احران آفاقے> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ساتھ سے پہلے کیا کر لے گا احرام باندھ لے گا تو, میک... تو احرام اس کو باندھنا چاہیے تھا احرام باندھتا تو وہ احرام دو چیزوں کا تھا اور ان دو کی وجہ سے اب اس نے کوئی ممنوع کام کیا ہے جس سے دم آتا تھا تو اب اس پر کتنے دم آئیں گے دو دم آئیں گے لیکن اگر یہ میقات سے بغیر احرام کے آگے چلا گیا حرم کی طرف تو اب ایک دم آئے گا بھائی اب ایک دم کیوں آئے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے ابھی یہ حرام ہی نہیں پہنا دو چیزوں کا احرام پہنا ہوتا تو اس سے دو دم آتے یہ تو بغیر احرام کے اندر چلا گیا ہے اور اب جو دم آیا اس بار وہ یہ قرآن کی وجہ سے نہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ میکات سے آگے بغیر احرام کے چلا گیا اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھئی حج کے بعد کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ کوئی شخص مکہ جانا چاہتا ہو تو میکات سے آگے بغیر احرام کے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے تو یہاں پر اس نے اس حکم کے خلاف ورزی کی ہے حرم کی حرمت اور تعظیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم مکہ جا رہے ہو تو اب کوئی نہ کوئی حیران ضرور باندھو یا جا کے حج کرو یا پھر کیا کرو عمرہ کرو ویسے تمہارے لیے مکہ میں آنا جائز نہیں ہے اور یہ پھر بھی ویسے آگے بڑھ گیا تو اب اس پر کیا واجب ہوا قربانی واجب ہو گئی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی ان من غیر مگر یہ کہ وہ میقات سے آگے بڑھ جائے بغیر احرام کے والحج جی پھر وہ احرام بانتا ہے عمرے اور حج کا فیل واحد اس پر ایک ہی دم لازم ہے سمجھ میں آیا بھائی ایک دم اور وجہ میں نے کیا بتلائی کہ وہ میقات سے گزرا ہے مکہ کی طرف اور اس نے احرام نہیں باندھا وَإِذَشْتَرَكَ الْمُحْرِمَانِ وہ مُحْرِمَانِ فِي محرمانی وہ عزشتارا کا یہ بھائی دو محرم تھے بھائی انہوں نے ایک شکار کیا بھائی اب کیا دونوں پر آدھے آدھے پیسے آئیں گے کہتے ہیں نہیں احرام دو ہیں یہاں شکار منع تھا احرام کی وجہ سے اور احرام دونوں کا الگ الگ ہیں تو دونوں پر کیا آئے گا علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ اس کی جزا آئے گی بھائی کامل جزا پوری پوری بھائی سمجھ میں آئے بھائی میں ہیرن شکار کیا ہیرن کے اندر ایک بکری آتی تھی تو اب ایک پر بھی ایک بکری دوسرے پر بھی ایک بکری <تصفح> وہی زرا کا محرمانی قتل سید ہر اور جب شریک ہو گئے تو محرم بھائی حرم کے شکار کے قتل میں فعلا واحد منهم الجزاء تو ان میں سے ہر ایک پر کامل جزا ہے وہا جزاحید اور جب شریک ہوئے تو حلال آدمی یعنی جنہوں نے احرام نہیں باندھا کس چیز میں شریک ہوئے فی قتل حرم حرم کے شکار کے قتل میں فعل جزا واحد تو ان پر ایک ہی جزا ہے وہ ان پر بھئی یہ کیسے مسئلہ ہوا آپ سے پہلے بتایا حالت حرام میں جتنے آدمی شکار میں شریک ہوں گے ساروں پر کیا آئے گی پوری پوری جزا دوستوں بطور مثال کے ذکر کیے تینوں چاروں جتنے شریک ہوں گے ساروں پر کیا آئے گا پوری پوری جزا آئے گی اور حرام کے اندر جانور شکار کرتے ہیں دو تین چار جتنے بھی مل کر شکار کر لیں ان پر ایک ہی جز آئے گی وہ ان پر تقسیم ہو جائے گی مثلا دس ہزار کا وہ جانور بنتا ہے دس ہزار کی مثلا وہاں بکری بنتی ہے اور یہ وہ جانور بنتا ہے اور وہ اب پانچ آدمی تھے تو ہر ایک پر کتنا آ جائے گا دو دو ہزار یہ کیا فرق کی وجہ کیا کہتے ہیں وہاں جو تھا ممانعت تھی محرم کے اندر ممانعت تھی احرام کی وجہ سے اور احرام وہاں دو تھے تو دونوں کی وجہ سے پوری پوری جز آئی اور یہاں پر حرمت ہے حرم کی وجہ سے اب آدمی اگرچہ کئی ہیں لیکن حرم تو ایک ہی ہے یہاں حرمت کس کی وجہ سے ہے حرم کی وجہ سے تو حرم کو ہارے کے لیے وہی ایک ہی حرم ہے تو لہٰذا اب ایک ہی جزا آئے گی یہ مانا وہی تراکی <تصفح> قتل حرام فل جزا واحد اور جب شریک ہوئے دو حلال آدمی حرم کے شکار کے قتل میں پر ایک ہی جزا ہے وہرم اسو فل بہ او باطل اور جب بیچا محرم نے شکار کو ابیب تاحو یا اسے بریدا فل بہ باطل ان تو بے باطل ہے بہ کیا ہے باطل ہے ہے کیونکہ وہ شکار کے ماروں شکار کے پیچھے پڑا ہے بھائی شکار کے پیچھے پڑا اور حالانکہ اس کو تو شکار کے پیچھے پڑنے کی کسی بھی درجے میں اجازت نہیں تھی بھائی باب ال یہ باب ہے احسار کے بیان میں احتار کا لغوی معنی ہے روکنا روکنا اور شریعت میں ہے وقوف اور طواف سے روکے جانا یہ احسار کہلاتا ہے بھائی کوئی شخص محصور ہو گیا بھائی کسی دشمن کی وجہ سے حج پر جا رہا ہے اب دشمن کی وجہ سے کسی جگہ بند ہو گیا اب حج پر نہیں جا سکتا تو یہ کیا کہلاتا ہے احسار بھائی احساس سورج سمجھ میں آ گئے بھائی اب کیا کریں گے ایک آدمی ہے حرام باندھ چکا ہے نیت کر چکا ہے حج کے لیے چل پڑا ہے اب تو بغیر عمرہ یا بغیر حج کی احرام کو نہیں اتار سکتا تو اب یہ شخص کیا کرے دشمن کے ہاتھ یہ محصور ہو گیا بند ہو گیا آگے نہیں جا سکتا بھائی تو اب یہ احکام بیان کریں گے بھائی کہتے ہیں اذا المحرم محرم او اصاب مراض التحلل اور جب محصور ہو جائے محرم باد کسی دشمن کی وجہ سے یعنی روک دیا جائے محرم کسی دشمن کی وجہ سے او آفاب مرض یا اسے پہنچا کوئی ایسا مرض جو اسے روکتا ہے جانے سے بیمار ہو گیا بھائی بہت زیادہ بیمار ہو گیا اب آگے نہیں جا سکتا تو اس کے لیے حلال ہونا جائے بھائی حالت احرام میں ہے تو اب کیا کرے آگے بھی نہیں جا سکتا اور احرام تو حج پورا کرتا ہے اس کو کرے گا تو احرام اتارے گا تو اب کیا کرے گا بھائی یا عمرہ کرے گا تو احرام اتارے گا اب کیسے حلال ہو بھائی ہوگا بھائی کہتے ہیں وہ حلال ہوگا کیسے طریقہ بتلا رہے ہیں وکیل اس سے کہا جائے گا ایک بھیڑ بکری بھیج دو بھیڑ بکری یا اس کی قیمت بھیج دے سمجھ میں آیا یہ ضروری نہیں بھیڑ بکری بھیجے اس کا بھیجنا باب تو مشکل ہوتا ہے بعض اوقات تو پھر اس کی قیمت بھیج دے گا کہ وہاں پر حرام میں ان پیسوں کی کوئی بھیڑ یا بکری خرید لینا اور وہاں اسے ذبا کر دینا یہیں سے کیا کر دے کوئی بھیڑ بکری بھجوا دے سمجھ میں بھیجوا دے گا اور جو اسے لے کر جا رہا ہے اس سے کسی معین دن کا وعدہ لے لے گا کہ آپ اتنے دن تک پہنچ جاؤ گے آپ نے فلاں دن تک اس بکری کو ضرور ذبح کر دینا ہے پھر جب وہ دن گزر جائے اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے میری بھیجی ہوئی بکری کو کیا کر دیا ہوگا ذبا کر دیا ہوگا تو اب مولانا حلال ہو جائے اب کیا ہو جائے حلال ہو جائے اور اس پر اب بال کٹوانا وغیرہ بھی نہیں ہے سر منڈوانا بھی نہیں ہے بس وہ کے ذریعے کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا عام کپڑے وغیرہ پہن لے اس سے پہلے عام کپڑے نہیں پہن سکتا تو وکیل سے کہا جائے گا ابعث شاتن کہ تو بھیج دے ایسی بکری تو تج فی ہارام جسے زبا کیا جائے ہارام میں من لوہا یومن بیائی اور وعدہ لے لے اس شخص سے جو اسے لے جا رہا ہے یومن بیاینی ہی کسی معین دن کا ہی کہ اس دن میں وہ اسے ذبح کرے گا سمت حلل پھر, کیا ہو جائے؟ پھر تو کیا ہو جا حلال ہو جا یہ کہا جائے گا اسے فنکانہ قاریند دمینی اگر یہ جو محصر تھا یہ قارن تھا حج قرآن کرنے والا تھا جس میں حج اور عمری کا اکٹھا احرام ہوتا ہے باسد دمین تو یہ کتنے دم بھیجے گا دو دم بھیجے گا دو جانور بھیجے گا یا ان کی قیمت بھیجے گا بھائی ایک حج کے لیے اور ایک عمرے کے لیے سمجھ میں حج کے احرام کے لیے اور ایک عمرے کے احرام کے لیے ولاجار اللہ فلحرام اور جائز نہیں ہے دم احسار کو ذبہ کرنا مگر حرم ہی میں حرم ہی میں ذبا کر سکتے ہیں یہ جانور کہیں اور نہیں و ذب قبل یومن آئندہ ابی حنی فتح رحمہ اللہ اور جائز ہے اس جانور کا ذبح کرنا یومر قربانی والے جن سے پہلے بھی ذبح کرنا جائز ہے امام اعظم بنیفہ رحم اللہ کے نزدیک و خال صاحب فرماتے لاجوز مختصر بالحج اللہ کی یومنہر کہ جائز نہیں ہے ذبح کرنا مخصر بالحج کے لیے مختلف محصر محسر جائز نہیں ہے مختصر بالحج کے لیے اللہ کہ وہ ذبا کرے مگر کس دن بھائی یوم قربانی والے دن ہی بھائی دن یعنی ان تین دنوں میں ذبح کر سکتا ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتا وہ عجوز مختصر بل عمرہ متا شاہ اور مختصر بال عمرہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جب بھی چاہے ذبح کر لے یعنی عمرے سے محصور ہوا ایک آدمی تو وہ جب بھی چاہے ذبح کر کروائے جانور بھائی محتری بل حجی یہ حج تمر اور محتر بل جو ہے جب وہ حلال ہو جائے بھئی بھیڑ بکری بیجی وہ وہاں ہوئی یہ حلال ہو گیا لیکن اب کیا حج ختم کہتے ہیں نہیں بھئی اب اس کو ایک حج اور عمرہ کرنا پڑے گا بھئی کیا کرنا پڑے گا ایک حج یہ کون ہے محتر بل حج بھائی محتر حج کرنے جا رہا عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا صرف احرام اس نے کس کا باندھا تھا حج کا لیکن بعد میں اب اس پر کیا لازم ہے اب ایک حج بھی اور ایک عمرہ بھی والل مختصر بل عمرت اور مختر بل عمرہ جو ہے اس پر خزا ہے والل قارینی حج تم و اور جو قارن ہے وہ مختصر ہوا تو اس پر ایک حج ہے اور دو عمرے ہیں بھائی آپ حاجی پر تو ایک حاجی تھا لیکن اب اس کے ساتھ عمرہ بھی اس پر واجب ہوگا کرے گا اور قاری پر تو پہلے سے ہی ایک عمرہ تھا تو اس کے لیے کتنے عمرے ہو گئے دو تو اس پر دو ایک حاجی اور دو عمرے ہیں وَإِذَا الْمُحْصَرُ حَدِ... حَدِيًّاً اور جب بھیجا محصر نے حدی کو قربانی کا جانور بھیج دیا أَنْ حفیع میں بیائی ہی اور اس نے ان سے وعدہ بھی لے لیا کہ وہ اس کو ذبح کریں گے کسی معین دن کے اندر زَالَ الْإِحْصَارُ پھر وہ احصار ختم ہوا وہ جو رکاوٹ تھی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئے اب کیا کریں کہتے فعین قدر آل ادراکی حجی ولحجی لم یج لہ تحل اگر وہ قادر ہے حج اور حجی دونوں کے پانے پر حج بھی سے مل جائے گا اور قربانی کا جانور بھی زیبہ سے پہلے پہلے یہ اس تک پہنچ کر کیا کر سکتا ہے اس تک پہنچ سکتا ہے اسے پا سکتا ہے تو لم یج لہ تحل تو اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں کیونکہ اب اصل اصل اصل تو کیا تھا جب حج کا احرام باندھ گیا تو کس کے ذریعے حلال ہوگا حج پورا کر کے حلال ہو سکتا ہے تو جب اصل پر قادر ہو گیا تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلیفہ یعنی نائب پر اس کے ذریعے کیا ہو جائے حلال یعنی اتحادی اور قربانی کے ذریعے حلال ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ تو نائب ہے جب اصل ممکن ہوا تو نائب کی طرف نہیں جائیں گے بھائی تو کہتے ہیں لَمْ تو حجائز حج نہیں اس کے لیے حلال ہونا اور لازم ہے اس کے لیے کیا جانا بھائی کہ وہ جائے بھئی اب جا کر حج ادا کرے وہ ان قدر آدرا کی حج یہ دونوں الحج دون جیتا اور اگر وہ قادر ہے صرف حدی کو تو پا سکتا ہے دون الحج جینا کے حج کو حج تک نہیں پہنچ سکتا پہنچے گا تو عرفے کا دن گزر چکا ہوگا تو تحل پھر کیا ہے یہ حلال ہو سکتا ہے پھر یہی حلال ہو سکتا ہے اب جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حج اب جائے گا بھی تو حج تک نہیں پہنچ سکتا ون صدر اعلیٰ ادرا کے الحجی دون الحجی جاز اللہ اور اگر وہ حج پانے پر تو قادر ہے حدی پانے پر قادر نہیں حدی پانے پر قادر نہیں جاز الحتحلان تو جائز ہے اس کے لیے حلال ہونا استحصانن کو یہ کہتا ہے بھائی اب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اصل مل سکتا ہے حج اسے مل سکتا ہے لیکن بھئی اس کی اب بھی اس اس کے لیے حلال ہونا جائز اس لیے کیونکہ اب یہ قربانی کو اپنی نہیں پا سکتا تو اس کا تو مال ضائع چلا جائے گا کیا ہوگا مال ضائع چلا جائے گا اور مال کی بھی تو خورمت ہے بھائی جیسے نفس کی خورمت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی اب اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے بھائی وہ من بِمَكَّةَ بھی مکہ تھا وہ ہوا ممنوع خوفی و اور جو روکا گیا مکہ میں مکہ میں ہی روکیا گیا وہاں کوئی دشمن وغیرہ آ گئے وہ ہوا ممنوع ممنوع خوفی و اور وہ روکا گیا ہے طواف سے اور وقوف سے وقوف عرفہ سے اور طواف سے کان مختراً تو یہ شخص کیا ہے مختر ہے ان قدر اعلی ادرا کی احادی سے اور اگر وہ قادر ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز پانے پر بھی تو یہ مختلف نہیں ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی چلیے بس مولانا حدف المرام اللہ عالم بھی حقیقت